زالم زالم جو, جو جواب ستیہ تبدیع اوتر ظاہر میں نکو جہل ذواللہ اللہ نبو اللہ ظاہر بیسول کلاون ظری او بغیر لا حضور عوام نے فکری میذ بعد ایمانے فلا شتم دے کا کیریری یہ تو تو شامل ہے حضور عوام نے ان اتنا لا فکری میذ بعد ایمانے مگر مذموم تحزرت نہ اشتلہ اتیت بعد نہیں درارت مباح طن کہ تم صلی اللہ علیہ اس صداے معلوم ادا صدا مباح ہے قتل جائز الا من ظلمو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 او صلی اللہ تعلیہ و سلم و صلی اللہ علیہ و سلم نبی وبضبانو چدی کی چاد می دان دین کہ وہ تم نے ورتا جسد بارے کے یہ کہ ہم نے سجد نے چاد رضا نے سلقاو پر پہنا چدی زریلو کر جولے شید لا ظلم نہ او جا قادرو اگر میں قدرت راہ لے پینت کا رسو ویاپ کوا اپ ما ما کو نظمے ان بادر صدابادرنا با باڑا تو استصحاب داخل مضمون کی مضمون اب تمام صدہ دا د عجمات نکول دا, دا, جی دا, دا, دا, دا ان تبدو خیرن او تو قوم تب وضاحت کی مطلب ہے باون کے ظاہر باون کے اگنے نا دا بیان رہنا ان تبدو خیرن کا چرے ظاہر کی تاسو خیرن ذرا جب ز دبتے ہے سروان صحیح سام کے کر دا, دا, دا خیر نہیں دا ظالم سا او تاکو یا پٹ مکی احسان دا غسرا او تاکو یا احسان کے نظائر و نا پٹ او تاکو سفاہوکی اولی تنویل او تاکو انسون یا بخوار و دبادین دا طول پہمدف آغا حسن و حسن دا جو دا دا حسن لکاللہ قدرت ناکہ کہیں پہ کالا چی باندم سرد قدرت ناکہ ہوگی وہاغا احسن و بیک و مفصدہ ان اللہ کانا ہون قدیرا اللہ جا بن کے بندرت نبا جدہ دا سبب مت دا, دا, دا ظلم متضمن دے گن ماسیات اذا لاتا دا حق تا نازا چیزا مبارز لنا و دغا سما قابلنا دفع کی لیم اذا لاتا حق نافد چیزا باقی زرم کی دفع ماشید شو درین تکبر دی دابی الماشید دی تکبر ازا کار اکثر زرم کی کی زرم آجاز بانے کی تکبر دی بھی دا پکلی شکران دور اللہ مرفضو دو شوی تقاریبان درسو پروگرام یہ دے باقی چیز دورلو پاکستان پاکستان سب کہ دا سبب دا فارت تا قبر دے دا دیو جنہاں ظلم و ظلماتن یوم القیامان دا ظلم دا سبب دا چدا متزمین گرم آسے ادار دے ازا حق تا دے چدا غسرہ مباردہ مباردہ قیدہ اللہ سرہ دا دیو جنہاں ظلم و ظلماتن بلدہ دکھر گئی جز ظلم سبب دا قصوہ کے طلب تا ظلم سمابد کھز دے انسان فزری کی چرتا ہے ہدایت دے نزب تا ظلم میں کولے ادوجے چدا سن امام متقیان صالحان دے تقوا پرنا کی پوری ودی اور وانی جنت پوری ودی پدی سالی والے بندہ میں عمل قیامت ظلم Yeah, yeah. دا دا مقصد اصل کی او مزلوم خیرے اللہ پاک ذکر مزل مزل ہو جاپ روز مظلوم کی حجاب ان اللہ پاک سام دس ٹیب لئی کونو خیرو دی مظلوم اللہ قبل ای باہو مجان لہو مظلوم دنگ رجی فحر لہا دہو حجی باہو مظلوم دنگ رجی باہو باہو باہو باہو جی چاہ سا حق بھی بزنگ مارا دکھنے پھر خوال حق اللذی تو خیزہ ظلمن اگا حق میں لکھی گی چاہ سی شئی ظلمن دچاہ جن چاہ سا حق بھی آو بھی سی شئی ظلمن دن دن دن سیس حنی بین مذمتہ میں مقدار ذرہ حق بیانے کے میں نے بیان علی بین مذمتہ ہمارا مقدار حق ہو علی بین مذمتہ میں مقدار داگی یا نواو جنس علیہ با لبا تمہ ما ہم مذمتہ ذم مذمہ حق تو شذہ نکلی بیانے با حق اور تعین حق باقی کہ میں نے کہا خلاف دے ذکے مانو تعالی سماعت ذکر کو حاصل نے جن تعبیر کے فقہ ابرا عادل مجهول سلام ابرا عادل مجهول وقتان جدرہ کا امام علی علیہ السلام ایو تیبل کے تذبات حاصل بری بلے تذمر حاصل حق بری کے حق معلوم ہے جو سے شیری تمہارے رضا میرا سیدک سید جو قول دار چدا میرا سیدا حضرات الاخرت و دنیا دین دے اقاص صدق حق دنیا پاک لدگی جب قول دار کرے کہ اتنا حدیث امت لخذے ظاہر ذکر جن بیان نہ تھے رجال ما بتاح انہوں دنیا کی ایتا ہے وہ غاری وہ بچر ایک بیان دنائیت جا دم اطلاع ضروری ہے کرے کرد انہوں نے بیان ضروری ہے مضیان شدار صاحب لیتا پلا یا دراہیم دی یا تنانیر دی یا اربشی دی یا غاریم دی او دمردی اور تو چوہی ابراد مجہور نسینہ تاریم ضروری ہے نفقی حدیث کی داخل دا کیس اطلاع دا دا کی پیش کری کہ او خیزام اگر اسی با شدنا فا قدر کا حب بانی اندر مدی داری کہ یہ جواب ملے دے دارت دے دا خو اخذ المظلوم حقہ دے یہ کسی دے یو دے اخذ الحق یو دے اسقاط الحق محضر ہی اسقاط الحق دے اسی طاقہ فرحق کے اندر دے کرنے در ہی دارت دے دا خو اخذ دے و اخذ کے خواب خواب خواب تائم در ہی دے جہتے منکے بار زالمنہ زیاد شہناف کو جائز مجموعید ولا تظلمنني اليومنا تظلمني اليومنا الذين ها قدنا باي ما قريه نبي الله قال قال يا محمد ادمه دنيا يا ابن النذ حق ضرور ذا عزنا يا اخذ العزنا يا شان يا اخذ المال ما ينصف الجمال ذا ذا حقو غير دسم يا تشوي فیا دتز فیا تحلیل له معافره حق طلب حق ددنہ کله ر مکی نه کی مکی نه ان قیامت تک مکی مکی تب اللہ کو ر دینار و لا دینار و کہنہ چې بے دینار درہم لکه با کرے کہو بے دانی و څه پکم ځای کی مکی نه چې نه به بے درہم دینار و درہم بلکې تب اللہ حق پر دے پزا فاقرات کی دینار در ہم نشتلے ببطے ورکی سے حسنات ورکی انتقال او عمل صالح انتقال او خیزا من او پچھلت او عمل صالح وقت حقوق وقت قدر مزلما جیہی وقت قدر ذاگا ظلم دا زمان وقت قدر ذاگا حق مان چالی سرے دا ظلمان دعلی بائیوز کی و ایلم تکن او حسنات او خیزا زازم دا فارح حسنات نوچ وریکی فایوز داگا حقوق کی نو خیزا من سیادی صاحبی ہی س سیعات المظلومنہ خوش علا لے یا بقیبہ شئیشت فاصلت سرد ادرا پرشتورت و حکم کی جدیب بوئی زیج جاہل نمتا خوش علا کہتے ہیں کہ لا تذر واضر تومی در اقلاق سے خلاف دے لیکن حسنات تغیر کین سے اوخذ من سیعات یا صاحبی فرمہ کہتے ہیں کہ نسل فران سے خلاف دے لا تذر واضر تومی در اقلاق جواب نسل فران سے خلاف بلا تسبیب ابتداءن ذو بلا کو غلاب یادہ اسے ناخذ بتسبیب دے, دے کہ سبب دے فرض کرے ہم بلا تسبیب دے لا ذکر و تمام قال ما قالین دار بتسبیب و ذا قال ما قالہم ادلات ذرو ما ذم بلا تسبیب ابتداءن یہ صحیح وجہ قبلانی چارہ پڑے کہ سبب جوڑنے سبب مقبری ہوا مقبر مولا بنی محمد شہید میں بھی اس میں بلاجی بے روز ہوئے اس کا اس کا جو سکے باقا ما سکتاکی فا ما وجداکی نفا غیر ما وجداکی ما وجداو ما سکتاکی نفا غیر مواجداکی الا قدیبانیدو مصالی فقید احنا بس کلافران یو خدی بالنوبت خوباکو با با با بلی بلیتا لکم نوبتونا چی دی بھائک رجوری شی گولی بلکی کم چیراروان دی بھائک رجوری شی جنو لکتا نا یو دی اسقاب کا حق و یو امتناع عن الاسقاب ن یوزہ جی دا فرمایا وا جے زکیں جی کوں لگا زے ستاہ تے حق تے دے میر کوں جے سکو نے او تاں تے کم 500 وے بتن کیں اں تے انہاں نے داں اسکا تے نہ رکھو بسے ناں جناں جناں دی وجہ لے پائند وے بتن کیں بے داں جو کہو دے تے ایندا نوبت نیں جال وی چے ایندا نو بتنا نظر کو وج کو تی سی دیل باہر جو نے سکو نے بڑا لگے سگلاں دے نہ کاں دا اسکا دے نہ طرح فبدل ذلك كما قيل احناب ذكر انام تقو استقاط عن حق الامتناع الحقدا امتناع امتناع الذل وقال قول ذا الامتناع ايقاف الحق امتناع لافاد حق اتذكر اننا قبلنا اننا نزلنا نزلنا بهذا ولكننا قبلنا يا ذا راز قول ذا بحق ذات یا غیرات کو رضی نے کہتے ہیں اکیلے شطلاق پر وہ اذاکر تری تھا عمر بن امین نے قال الیقول عنده المرء سنے چناث مسل پر کہا کہ وری سنت تیر منا دیر محبت کون کے داے سطر پرا کرے لو سفرہ کون کے پدیبانی شدت بھت کرنے کرو ور یرید و یفال قائدا تے لا چیہ رچولا تو کہتے ہیں کہ ان دے کجبا و تو یہ غزون تاظرہ تفر حقوق کا تحلیل کے بتامر زما کماہر نے باطل سے یا کبور ربوبہ دعا چاہیے نہ متما نہ نما دا کا راجلوں کا نشانی ہے جن غزون حقوق دماغ کی تحلیل کی ایک معافی کی غذا دا جس دا سر ضروری ہے دا سر حائز قلت اجازت تو کیا صحیح تھا افندہ ہو جا, جدا اظن اظن تحلیل جا تحلیل کی لاغد فارا دا اس تحلیل کی دا تحلیل دے اور حضلہو جا تحلیل کی حضرت دے اس چیز و لم یبین اور اگا ما مازون بیان کی جسے شہدے دانش کم شہد تحلیل کی کم ہوا چمیداری سے دے نمکی تر جمیش من قائل گا مدرمت قائل گا مجرم فاتلہا حضل بیان مدرمت قائل گا ان کی بیان دمجھول دے دے دے کی بیان دمجھمل لے ان معلومی چدا دی. فا جس معلومی چدا دی لیکن مقدار بھی بھی برآ کا حال اور مجھور لینے کے بعد مکے ترجمہ امور واجبوں کے نشانی نہ اگر واجب بھی پر ذمہ بھاری ادا ہو مکرمت کے لیے اعزاز کے لیے ابو مظلوم حق دے ادا لازم ادا وہ اس بیان سن لیجئے کہ تو واجب العدے مکالمتن انعام اعزازن شجاع اور کے رضاوی بیان سن لیجئے رقم کے ذکر کے فدی کے اختلافی رہتے ادے کے بعد او وجد تناسب حدیث مشکل والی لا ہمارا کو بیان ہے غوی دل تناسب اور اور یہ اعتماد ان کو فرمایا میں نے یہ سارے سارے جاری یعنی نئے تناسب ہو گیا ہے سارے جاری ہونے والے روایت الصوبہ وہ تو دوسرے نبی اسے پفر اللہ عنہ والے ساری علی اقلی غلام عطا عزمین لیلعب جہا اولای صحیح جعزشتا محلوم با رجل حد صحیح پر یمین ہے صحیح جعزشتا جو رکم دے مشہر آندا او بابا قال والا ملا جزت کو تو والای رسول اللہ علاہو سروبی درسیبی ملکا نمتاہو رپاہی سبما پر جستان خاصلی لہا اسطان زمان اچھا لرا فتل لہو جخد نبی درسیب رسیب رسیب رسیب رسیب رسول اللہ فتل مشروف رسی مار لوگ مشروب مارو مشرف مارو مشروب سمر مشروب یہ بھی بیان ظہر میں دا گادی تھی ماں میں تم جلانا کیوں ہے مر سے گناہ دا چی حضور سوارو تو شاید اس میں کہنا دا گناہ دا سزا اور عادت نہ بولے ہمارا پرما جاوان نذرہ تو نہیں طلب نذرہ نذرہ انا تو ہمارا یاد رے نذرہ برابر نہ کوئی نہ دیں والا ثنا در اللہ کے نبیوں مندلام جنا دے توک او طریق ایں من صلی اللہ رسول دے قول من در میں راز شان کا جواب اس میں کہے تو شی ظلمات تو وقعو من سبہ زین آغایت واش ورشید وزمکی تطویق <تصفيق> معنی صدا وزمکی نویز مکی ربنز میدنے کیوں مسافق تے فیضا سبقا رکھتا سمانون پر شاندی وزمکی نی یو دارا چی دا سکرے ورعوبت کی چاہتاں کی دا غیت تطویق بدے ممکن شی لکھا تجسیم و تازیم تا جسم تا بدن و مشرک کی داشتا دے یو غاق بے لکھا دو حد و کو تصویف نہ کے تصویر اغار جن میں گناہ چھے سمرا گناہ دو دبی زو کی مخصوبیدہ تو واچونی چنستاں کہ نستہ پانی وں زمنا تو ائیو کیو نو کہے نذامیہ غتپویر میں اسم کہ لا میں اللہ تعالی اگا سے اگا دعا کہ بول دا کرے د دو گلو کیما ذہباد و وسید کی گنتی مراد اقال السباح اقال سمج اشایو قرین دے بلا لے دا اقال السباح دا مراسد و وزم کی کی دین مراد و دا وزم کی کی دیو بلدا با شاند سماں دے سماوات تے یہ مانو دا بات نی بنائی دار اس میں کی دین پاس دیو بلدی نچلا وا اقال مانی رضی میں سما دار تو وا اشیا کے ارشاں مکا سب پاکستان جسم کا غاصب نہ ہلا بچا تھا تو عرب کی داخل مکہ میں زضغان کی بردی علی کے میں تمام کل ہمیں راغے معلوم مذاشہ زدا وہ تب بازار میں کنا ملادے کے پاس دیو بلوی اور طلب کی تن کی پہ ظاہر میں غلان مانی دے رضی اللہ عنہ عالم اشہ وہ دوکاں ہمارا رمضان وہ جب کہ طبقه طبقا بالا سوچ اسمانوں طبقا طبقا والے جسم سے انمان امدالا ابھی صرف ال اتجاه ہوگی ذکر گئی تا وہ جی اور طبقا طبقا والے وہ یاداتا نام ہمارا نا دنا دلوا رہا تھا نا جانا یا نبی کا دین ہے نا ہمارا میرا ہمارا ان گلاں کا دل ہے منا لا کے تو یہ قن جاری عینا قسم کر یہ صبح کے زاہد رن حال اور یاد اتنا سمندر انا اتنا دلندر اتنا مدن کا دان کرے منابی اور قرہ نے نگری جو منا کرم نظر دے خیرات پر بھی وہ مرتہ ماتے ہم اندے دی ذمہگی فرض کام تذوق کو کرے والا نے بیش ارمات حاضر علی کے لیے سے لو فراسان تھی کہ تو موجود, کی. کی موجود نقل پہ. انسان برقرو کی کی بے اجتماد جائز اور اتا تناب دنیا ہمارا تکنا جبکان جبلا دخالت نبی اگر کوئی مانتا کہ جینے کا فراغ پکانے برمانی امور میں اللہ بن اللہ عنہ مرتے رہے لو یا ان رسول اللہ صلی علیہ وسلم نہان لہ صار مگی نہ سمنے کے لا دیو دے کوڑ کجرہ اقرار اقرار طور نغرے بال تجہ ور کے تران مجرد دیو زوائد اقرار کا جڑنا کا جڑ سجودو کا جڑ کھینرے اپنی مگر کی نہیں نہیں تحریمی تحریمی صورت دلالت کے ہے استعمال یہ جانا سر جانتا اور ادا جنا منا منا تا جنا اوہاں جنا اوہاں جنا دیوے ہا ہا نے مزون مرے جان ننتاریو کڑوے وچ آں ہن ہا ہا سکھر دو سمے او کم اجیا کہ خان خان خان خان خان خان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وریدہ داروں تنبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے مضاق رجم و ضربابداد ہے فتہ باورد بزیش پتیر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتنا ورکلہ دعوت کی موجودنا ہے النبی رسول اللہ علیہ وسلم انہا حاضر قدرت تبانا ناس لہذا ہے انہاں سب سے شریف تاہلو دا ہے تو لے جازت کے فقال نام فرمدہ جبی جازت سے بیٹھن دوں کو کرتا ہے من سمکر دیا ازا جیز انسان کے آخرشن کو جازت لے جائز جبی